الحمد للہ رب العالمين ولاقبۃ للمتقين و والسلام وسلام و علّہ سید الامبیا و المرسلین قل اللہ تعالیٰ و تبار قافِ القرآن المجید والفرقان الحمید بسم الله الرحمن الرحیم لقوم دین و صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق صدقہ رسول ہنبی القریم الروف الرحیم اللّہ نور قلوبنا نابل قرآن وزین اخلاق بالقرآن وادخل الجنت بلقرآن و من النار بلقرآن کال اللہ تعالیٰ و تبارک و تعلیٰ فیشان والسلام ہی يا رسول عامرا ملنبی یا تسلیمہ سلم محبوبہ رقب العمی وسلات و رسول علیک اللّہ ولا علکہ صحاب یا راحت العاشقین تمام حمد و صناف تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش شاش جہاد بھی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 سید ان سرورے لالا رخا نی رے تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تمائےائے دوراں سر خیلے زہرا جمالہ جل وائے سبح نور ذاتِ لم یزل زل بائس عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت راز دار ما اوہ ما مطغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چودہ اگست کے روزے سعید کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ماض وجود میں آئے ہوئے آج پورے 63 برس بیت چکے ہیں اللہ حضور کی عمر پاک کا صدقہ اس ملک کو حقیقی برکتیں اور اسلام کا نور نصیب فرما یہ وطن عزیز پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کو بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ایک خواب تھا جو بہت قربانیوں کے بعد شرمندہ تعبیر ہوا پاکستان تو اس وقت ہی بن گیا تھا جب پہلے مسلمان نے برے صغیر میں قدم رکھا تھا پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر معذ وجود میں آنے والا وہ نظریاتی ملک ہے کہ جس کا جغرافیہ بعد میں ہے اور نظریہ پہلے ہے ملکوں کے جغرافیہ پہلے ہوتے ہیں اور نظریے بعد میں لیکن اس وطن کا نظریہ پہلے ہے اور جغرافیہ بعد میں دوسرا ملک اس دنیا کے خطے پہ اسرائیل ایسا ہے کہ جو یہودی نظریے کی بنیاد پر دنیا کے خطے کے اوپر معرضِ وجود میں لایا گیا پاکستان کا وہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر اس پاکستان کے لیے جدو وجہد کی گئی تگ و تاز کی گئی اور اس کو ایک نعرے کی شکل کے اندر اہل سیالکوٹ آپ کو مبارک ہو پاکستان کا تصور بھی سیالکوٹ نے دیا ہے اور پاکستان کا نعرہ بھی سیالکوٹ نے دیا قائد اعظم کو یہ تصور دینے والے حضرت اقبال ہیں اور پاکستان کا مطلب کیا لا الا اللہ یہ نعرہ بھی یہاں کے ایک شاعر اصغر سودائی نے دیا تھا کالج کا زمانہ تھا کسی ہندو لڑکے نے پوچھا کہ پاکستان پاکستان کا شور مچا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ پھر بر صغیر کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہ گونجنے لگا آج پاکستان کی تریسٹمی سالگرہ کے موقع پر میں شہر سیالکوٹ کے باسیوں کو مبارک دیتا ہوں کہ پاکستان کا تصور بھی شہر سے گیا اور پاکستان کا نعرہ بھی اس شہر سے گیا اللہ تعالیٰ اس شہر کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ یہاں سے لوگ اٹھیں اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کی کوشش بھی کریں جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا وہ مقصد بھی ہمیں حاصل ہو دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان واضح وجود میں آیا تھا مسلم لیگ کے اٹھائیسویں اجلاس کے اندر قائد اعظم نے مدراس کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد کیا کہ ہم دو قومی نظریہ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی قرار دیتے ہیں اور یہ وہ فکر ہے جس کی بنیاد پر یہ وطن معاضے وجود میں آیا اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس موجودہ دور کے اندر پاکستان کے جغرافیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے جس طرح کوشش ہو رہی ہے پاکستان کے نظریے پر بھی کلہاڑے چلائے جا رہے ہیں لیکن ہم نے اپنے اس نظریے کی حفاظت کرنی ہے اس نظریے کو ہم نے جو ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے یہ دو قومی نظریہ کیا ہے میں نے قرآن مجید سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اس دو قومی نظریے کا واضح تصور دیا گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب ان کافروں سے کہو کہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا جن کو میں پوچھتا ہوں اس کو تم نہیں پوچھتے ہو اور آخر میں فرمایا لکم دین و کم تمہارا دین تمہیں مبارک ہو میرا دین مجھے مبارک <سؤال> <سؤال> یہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہے جو قرآن نے ہمیں فراہم کی ہے ہندوستان کے اندر مسلمان بھی صدیوں سے رہ رہے تھے اور ہندو بھی صدیوں سے یہاں زندگی گزار رہے تھے تقریباً ایک ہزار سال وہ اکٹھے رہے ہیں اباؤ جاد سب کے ایک ہی تھے پھر کچھ لوگ عرب سے آئے تو کچھ لوگوں کا دین تبدیل ہوا اور اسلام کے دامن میں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے توحید پر تیقن ایزان اور ایمان پیدا کر کے اپنا ایک الگ تشخص قائم کیا برے صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت کو جب زوال آیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کے قدم مضبوطی سے جم گئے تقریباً ایک سو سال کے قریب اس دھرتی پہ انگریزوں نے حکومت کی ان سے رستگاری چھٹکارا اور آزادی کی جب تحریکیں شروع ہوئیں تو اس وقت ایک تو فکر اور خیال یہ تھا کہ انگریز باہر سے آ کر کے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں یہ چلے جائیں اور ہم یہاں کے رہنے والے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے ہمارے لوگ ہوں گے حکومت بھی ہماری ہوگی ملک بھی ہمارا ہے تحریک ترک کے موالات چلی انگریزوں سے تعلق اور دوستی قطع کرنے کے حوالے سے یہ اسی یک قومی نظریے کی بنیاد پر یہ تحریک چلی تھی اگر آپ اپنے حافظے پہ زور دیں تو خود قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے دو قومی نظریہ اس کے حامل وہ بھی نہیں تھے یہ ان کی ابتدائی زندگی کی کہانی ہے ان کے نظریے کو ان کی فکر کو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمٰ نے بدلا ہے لیکن اگر علامہ اقبال کا گہرا مطالعہ ہو تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ اقبال بھی دو قومی نظریے کا قائل نہیں تھا وہ بھی یک قومی نظریے کی بات کرتا تھا سارے جہاں سے بہتر ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ ہے گل ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا یہ اقبال کے نغمے یہ ترانہ ہندی جو آج ہندوستان کا قومی ترانہ ہے یہ اقبال کا لکھا ہوا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو پہلے پہل اقبال کا بھی یہی فکر تھا اور وہ اسی فلسفے پہ ہی کارگر تھا تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم چھوڑا وائز کا واضح چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے پتھر کی مورتیوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے جنگ و جدل وائز کو بھی سکھایا خدا نے اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے تیرے صدم کدوں کے بت ہو گئے قرآن اور خاک وطن کا ہر ذرہ مجھے دیوتا ہے یہ اقبال کی بطنیت کی شاعری ہے لیکن پھر اقبال میں تبدیلی آتی ہے اور وہ تبدیلی کیسے آئی یہ مفصل گفتگو کا وقت نہیں ہے حضرت علامہ اقبال نے حضرت شیخ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ آپ کے مکتوبات پڑھے اور تعلیمات پڑھی اور اقبال میں یکسر تبدیلی پیدا ہو میں گزشتہ شب زندہ روت کا مطالعہ کر رہا تھا تو اقبال کا ایک خط میری نظر سے گزرا ہے جس میں انہوں نے اس کی طرف اشارہ دیا اور اس برے صغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے کی بنیاد واضح طور پر جس نے رکھی ہے وہ شیخ احمد حضرت مجدد الف رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے انہوں نے برملا کہا تھا بادشاہ بے دین است, ندارت ملت است اور اقبال نے خراج پیش کیا ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ باند اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ ماں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار تو بر صغیر پاک و ہند میں شیخ احمد شیخ مجدد الف علیہ رحمہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کے اقبال کو جو سیاسی تصور ہے قومیت کا وطن کے اعتبار سے اس سے تبدیلی ہوتی ہے اور اقبال جو ہے وہ اسلام کے اصل سیاسی تصور کی طرف آتے ہیں بلکہ خود ایک موقع پہ اقبال کا کلام ہے جب ان کا نظریہ تبدیل ہوا نا پہلے تو وطن کے گیت گاتے تھے تو اقبال کے اپنے دوستوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا اقبال اس کو نظم کرتے ہیں کہ میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ ہندی ہوئے پہ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 بیغام جنو جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں کہا جو وطن کی بات کرتا تھا آج وہ اقبال کوچ کر گیا ہے اب وہ دنیا میں نہیں رہا یہ تو ایک اور تصور دے رہا ہے اقبال کا فکر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ ہے گل ستا ہمارا پھر رہجا بدلتا ہے تو نیا شوالہ پڑیے اقبال کہتا ہے چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں یہ تبدیلی اس دور میں میں اور ہے جا اور ہے جم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے یہ تبدیلی آتی ہے نا اس کی بلکہ جب وطنیت کو بہت تراشا گیا اور سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ دوسری قوموں کی طرح سے امت کی وحدت کو توڑنے کے لیے یہ ایک بت تراشا گیا تھا سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کیا شورشیں بپا کی گئیں ترکوں کی سلطنت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے گئے آج جو ہے وہ 56 ستاون ملکوں کے اندر امت مسلمہ بٹی ہوئی ہے یہ وطنیت کے اس سیاسی تصور کی وجہ سے ہے جو کہ برٹش گورنمنٹ نے اپنی نوبادیاتی وزارت کے ذریعے اپنے جاسوسوں سے کام لیا اور چار ہزار جاسوسوں نے اس وقت جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے تگو تاز کی اقبال چیخا تھا پھر دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ ظناری بھی دیکھ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کبا سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ پھر یہ سعودی عرب بن گیا اردن بن گیا یہ کیا کچھ بنا اور پھر مزار توڑے گئے جو کچھ ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں اور امت کی وعدت پارا, پارا ہو ایک ایک وہ وقت تھا کہ دیبل کے ساحل پہ ایک بیٹی پکارتی ہے حجاج بن یوسف کو اور محمد بن قاسم اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے اور آج آفیہ صدیقی رو رہی ہے چھپن ستاون اسلامی ممالک کے حکمران بے غیرتی کی چادر اوڑ کے سو رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی بیٹی اور کس کو پکار رہی ہے یورپ نے یورپی یونین اور امریکہ کی متحدہ اسٹیٹس جو ہیں یہ اسلامی خلافت سے آئیڈیا لیا انہوں نے لیکن ہماری خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جو کچھ ہوا اور جتنا قتل عام ہوا یہ جو سعودی حکومت بیٹھی ہوئی ہے آپ پڑھے ان کی تاریخ انہوں نے کتنا قتل عام کیا اور کتنا ظلم کیا اور کتنا جبر کیا جغرافیہ بھی توڑا تاریخ بھی مسخ کی انگریز جاسوس مسٹر ہیمفر کی کاروائی تھی اور لال نصاف عربیہ نے جو کچھ کیا یہ بڑی ایک دکھ بری کہانی ہے اور بڑی دردناک داستان ہے امت مسلمہ کو یہ تصور دیا اقبال اس پہ چیخا تھا جب اس کو وطنیت کے جو ہے وہ خول سے کے اسلام کے آفاقی تصور کے اندر جو ہے وہ حضرت شیخ کی تعلیمات لے آئیں تو اقبال کہتا ہے کہ یہ بت یعنی یہ وطنیت کا بت یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے یہ بھ کے تراشی دائے تہذیب نبی ہے غارت گرے کا تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو بھی ہے اسلام کا وہ آفاقی تصور ہے تو یہ بات اگر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ گئے تو پھر ہندوستان کے اندر بسنے والی قومیں ہندو اور مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے چونکہ قومیت کا خمیر وطن کی مٹی سے نہیں ہے محمد عربی کی غلامی سے نظریے کی بنیاد پہ قوم ماضی وجود میں آتی ہے آج بھی ہندوستان جو واویلا کرتا ہے یا اس دور کے اندر بھی جواہر لال نہرو نے اور گاندھی نے جو بات کی اور یا قومی نظریے کی کہانی چھیڑی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی لہ دے ہوئی حتیٰ کہ کچھ ممبر و محراب کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے تو اصل اسلام کے اس نظریے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اقبال نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اس پر مفصلی سنوان سے گفتگو کی ہے دیکھیے یہ جو ایک قومی نظریے کی بات کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ قومیت کی اساس جغرافیہ ہے وطن ہے مٹی ہے نصب ہے اباؤ اجداد ہم سب کے ایک ہیں ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں جتنے بھی ہیں سب کے اباؤ اجداد تو ایک ہیں آگے بعد میں کوئی لوگ مسلمان ہو گئے مسلمان آئے اور مسلمان ہو گئے کچھ لوگ عیسائیت سے متاثر ہو گئے اور عیسائی ہو گئے کچھ ہندو ہو گئے کچھ سکھ ہو گئے تو آباؤ اجداد تو ایک ہیں آگے ایک باپ کے کئی بیٹے مختلف نظریات اختیار کر لیتے ہیں تو وہ گھر کے ایک فرد ہیں لیکن نظریہ ان کا الگ الگ ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہندو ہو گئے کچھ سکھ ہو گئے کچھ مسلمان ہو گئے کچھ عیسائی ہو گئے لیکن مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا تو ہماری قومیت ہندوستانی قومیت ہے ہم ہندوستانی پہلے ہیں اور جو ہیں وہ سکھ عیسائی ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ بعد میں ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہمارے حکمران نے بھی کہا تھا ہم پاکستانی پہلے ہیں اور باقی جو کچھ ہیں وہ بعد میں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ آپ نے سنا تھا تو میں نے ان دنوں کے اندر جگہ جگہ آپ کو یاد ہو اس کی تردید کی تھی ہم سب سے پہلے پاکستانی نہیں ہیں یہ ہماری دوسری شناخت ہے سب سے پہلے ہم محمدی سب سے پہلے ہم حضور کے غلام ہیں یہ شناخت ہماری جو ہے سب سے پہلی شناخت ہے باقی وطن جغرافیہ یہ دوسری شناخت ہے ہماری قومیت جو ہے وہ وطن کی مٹی سے نہیں ہے ہندو یہ کہتے تھے چونکہ ہم سب ایک ہیں انگریز باہر سے آئے ان کو نکال کے باہر پھینکے اور ہم آپس میں بھائی بھائی مسلم سکھ ہندو عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کوئی بات نہیں ہے چونکہ ہمارے اباؤ جج داد ایک ہیں ہم ہندوستانی قوم ہیں ہمارا جغرافیہ ایک ہمارا تشخص ایک اور جو ہے وہ ہمارے اباؤ اج داد اس وحدت کی بنیاد پہ ہم ایک قوم ہیں لیکن جو دو قومی نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری وحدت جغرافیہ کی وجہ سے نہیں ہے ہماری وحدت نظریات کی وجہ سے ہندو اور مسلمان تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے تو پھر ایک قوم کیسے ہیں؟ بمبئی کے اندر قائد اعظم خطاب کر رہے تھے کسی صحافی نے اٹھ کے سوال کیا کہ آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہو تو یہ تو ہندوستان کے لوگوں کو تقسیم کرنے والی بات ہے تو قائد اعظم بڑے زیرک سیاستدان تھے آپ نے اس کو فی الحال جواب نہیں دیا تھوڑا وقت گزرا تو کہا مجھے پیاس لگی ہے پانی لایا جائے شیشے کے گلاس میں کسی نے پانی پیش کیا دو گھونٹ لیے پانی رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد اس ہندو سے کہا لالا جی یہ پانی پی لو وہ کہتا ہے میں پیوں ایک مسلے کا قائد اعظم نے پانی رکھ دیا اسی مجلس کے اندر ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو ترکی تھا اور ترکی ٹوپی پہنی تھی آپ نے اس کو بلایا کہا یہ پانی پی لو اس نے گھٹا گھٹ سارا پانی پی لیا پھر اس صحافی کی طرف قائد اعظم متوجہ ہوئے کہا تیرا میرا باپ ایک تیرا میرا ملک ایک تیری میری بولی ایک لیکن اگر میں زندگی اکٹھے گزارنا چاہوں میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی تو میرا جوتا پانی بھی پینے کو تیار نہیں ہے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کو تیار بھی نہیں ہے یہ نسل کے اعتبار سے ترکی ہے زبان اس کی ترکی ہے اس کے بوجداد اور ہیں میرے بوجداد اور ہیں اس کا جغرافی اور ہے میرا جغرافی اور ہے لیکن میں اگر زندگی اکٹھے سے گزارنا چاہوں تو میری زندگی تیرے ساتھ نہیں گزرے گی اس کے ساتھ گزرے گی چونکہ میری اور اس کی ایک وحدت ہے اور وہ ہے دین اس بنیاد پہ جو ہے چاہے ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو ایک قوم بنتی ہے تو قومیت کا خمیر وطن کی مٹی نہیں ہے قومیت کا خمیر نظریہ ہے, جو نہیں ہے اس لیے دو قومی نظریہ یہ جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد کی اساس بنی اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں علامہ اقبال نے اس کو بطور دلیل اس بات کو پیش کیا ابو لہب سے کیا اختلاف تھا رشتے میں سکا چچا لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا بلکہ جب حسین احمد مدنی نے برسرے ممبر یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوتان سے بنتی ہیں یہ آپ ایکسپریکس کی ویب سائٹ پہ جائیں یہ چند دن قبل جو ہے وہ محمود مدنی کا انٹرویو ہے ایکسپریکس نے کیا ہے اور جو بات دادا جان نے کہی تھی پوترا جان نے بھی وہی بات اسی انداز میں کہی ہے تو جن لوگوں نے جس طبقۂ علماء نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی اور حتیٰ کہ آگے بڑھتے بڑھتے قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ دیا اور ادھر سے جو ہے وہ گاندھی کو رسول السلام کہا اور ممبر رسول پہ مسجد خیر الدین کے ممبر پہ بٹھایا لا کر کے یہ اتنا کچھ ہوا یہ ساری کہانیاں اس تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا آپ دیکھ لیں یہ چند دن قبل کا جو ہے وہ انٹرویو ہے تو اس کے اندر محمود مدنی نے بھی جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کا جو ہے وہ شیخ الحدیث اور محتمہ اعلیٰ ہے اس نے وہی بات کی جو حسین احمد مدنی ٹانڈوی نے کی تھی علامہ اقبال کے ساتھ مناظرہ ہوا یہ انیس سو اٹھتی سینتی کی بات ہے اس وقت اقبال صاحب فراش تھے تو اس نے یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوتان سے بنتی ہیں یعنی وطن سے جغرافیہ سے قومیں بنتی ہیں اقبال کا فکر یہ تھا اقبال کا فلسفہ یہ تھا قومیں اوتان سے نہیں بنتی قومیں نظریات سے بنتی تو اس وقت اقبال نے جو دلیل دی پہلے تو جب یہ انہوں نے لکھا اور یہ فتوا دیا تو اقبال بہت پریشان ہوا اور ان کی وہ ربائی مشہور ہے وہ ان کے اشار فارسی اشار کہ اجم ہنوز نہ دانت ری دی ورنہ دیو بند حسین سرو برسر کے ملت از وطن است دے خبر ز مقام محمد ہم اوس اگر اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا یہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ دین کی روح سے آشنا ہوں گے لیکن یہ جو فتوا دیا گیا ملتیں اوتان سے بنتی ہیں یہ تو حضور کی عظمت سے شناسا ہی نہیں ہیں ان کو تو دین کی روح نصیب ہی نہیں ہوئی ہے بے خبر زے مقام محمد یار پھر اقبال کی دلیل یہاں دیکھیے اقبال کہتا ہے بمستفی برساں کے دی ہماست اپ،, آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا سارا دین اسی کا نام ہے اگر بو نہ دی تمام بولا بھی اگر تو حضور تک نہیں پہنچا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو ہے ابو لاہب سے اختلاف کیا تھا اگر قومیت وطن سے بنتی ہے یا قومیت نصب سے بنتی ہے یا قومیت زبان سے بنتی ہے یا قومیت جو ہے وہ برادری سے بنتی ہے تو پھر ابو لہب اور حضور ایک قوم ہونے چاہیے تھے یا نہیں لیکن کہا لقم دین و تمہارا دین تمہیں مبارک ہمارا دین ہمیں مبارک رشتے میں چچا لگتا ہے بولی بھی وہی ہے زبان بھی وہی ہے خاندان بھی وہی ہے لیکن کہا تم اور ہو ہم اور ہیں اور سلمان فارس سے آئے آگے بڑھ کے سینے سے لگایا کہا سلمان و منہ یہ میرے اہل بیت سے ہے تو ملتیں یوں بنتی ہیں یوں نہیں بنتی ہیں اللہ اکبر یہ توحید کا فیضان ہے ہماری قومیت کی اساس وطن کی مٹی نہیں ہے اس بنیاد کو اچھی طرح سمجھ لیں یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے یہ نظریہ پاکستان ہے اس بنیاد پہ پاکستان ماضی وجود میں آیا اس وقت پاکستان پر ہر طرف سے حملے ہیں پاکستان کو توڑ کے دبئی کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنے کی سازش ہو رہی ہے آپ نے پڑھا پچھلے دن اخبار کے اندر بیان کے ایک نیا کونسل خانہ جو ہے وہ بلوچستان میں کھولا جا رہا ہے بلوچستان جو ہے وہ لبریشن کے ذریعے کیا کچھ اور کیا فساد بپا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے مقاصد ہیں کہ ہمارے جغرافیہ کو بھی سکیڑ دیا جائے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ کمزور ہوں اور دوسری طرف ہمارے نظریے پر بھی کلہ ان حالات میں جبکہ ملک مسائب میں گرا ہوا ہے تو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اس عنوان سے جا کے انٹرویو کیا جائے اور اس کو آنر کیا جائے جبکہ لوگ اس وقت تزبزب اور جو ہے وہ عجیب تشکیل کے اندر پہلے ہی مبتلا ہیں اور ملک ڈول رہا ہے اور ملک کا جو ہے وہ حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے حملے بازاروں سے بڑھ کر مزاروں تک چلے گئے اور ملک عجیب حالت سے دو چار ہے تو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ ان حالات کے اندر جو ہے وہ انٹرویو کیا جائے تو پیچھے کچھ ہاتھ ہیں جو کار فرما ہیں اور اس وطن کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ملک مٹنے کے لیے نہیں قیامت تک قائم رہنے کے لیے بناتا ہے یہ حضور علیہ السلام کی توجہات کا نواب آف کلاد کا پوتا یہ پچھلے چودہ اگست کو ٹی وی پہ آیا تھا اس نے خود بات بتائی کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن پھر اچانک تیار ہو گیا تو کسی نے نواب آف کلات سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ تم تو پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور ایک دم تیار ہو گئے کہا رات سویا حضور خواب میں ملے اور آقا قریب نے فرمایا پاکستان کو ووٹ دینا ہے تو یہ حضور کی روحانی توجہات کا مرکز ہے یہ ملک یہ بات ذہن میں رکھیں ہماری خطاؤں کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے اور وہ ملے گی قدرت جو ہے وہ کسی قوم کے اجتماعی جرم کو معاف نہیں کرتی اس کو سزا ضرور ملتی ہے فطرت افراد سے اماز کرتی ہے لیکن قوموں کے اجتماعی جرم معاف نہیں ہوتے ہیں. ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اور جو کچھ ہماری جھولی میں ہے یہ ہماری کرتوتوں کی سزا ہے اور یہ ہمیں ضرور ملنی ہے لیکن جہاں تک رہی پاکستان کی بات تو یہ بات میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں 63 سال بیت گئے وہ کہا تھا فیصلہ بات کے اس جو ہے وہ سکھ نے کہ میرے گھروں کا خیال رکھنا فصل آ کے کاٹیں گے یہ جو ہم فصل بو کے چلے ہیں چھ ماہ کے بعد ہم نے آ جانا فصل پک جائے گی تو ہم آ جائیں گے اور وہ کہتے تھے پاکستان بن گیا تو یہ تو چلا ہی نہیں سکیں گے یہ تو ہاتھ جوڑ کے کہیں گے دوبارہ متغم کر لو ہمیں ہندوستان کے اندر لیکن 63 سال ہو گئے اللہ کے فضل سے پاکستان ایٹمی قوت بھی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا بھی ہے انڈیا ہمیں کھا جاتا اگر اس پاکستان پہ حضور کی نگاہ کرم نہ ہوتی 1965 کی تاریخ آپ بھول گئے ہیں دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت کہ دنیا کے خطے کے اوپر پاکستان بھی کوئی ملک ہے لیکن جب چند دنوں کے اندر صرف سترہ تیاروں کے نقصان سے ان کے 114 سو گرے تو دنیا کی آنکھیں کھل گئی محاذ پہ جو کچھ ہوا زمانے کی آنکھیں کھل گئی یہ قوم نکل کہاں سے آئی ہے اللہ نے اس قوم کو جذبے دیے اور ہیں اور انشاءاللہ اس قوم سے اللہ نے کام لینے حکمران کہ جو امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں اور ہر دور میں بدکار قسم کے حکمران ہمیں ملے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا تو حضرت عمر جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا تو اس نے دو لفظی جواب دیا تھا تبادر کہا تم ابو زر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں جب رعایا ابو زر غفاری جیسی ہوتی ہے حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے اور جب رعایا اچھی نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کی چھتڑیاں نہیں تانی جاتی آج ہمارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے حالات ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے ایک روایت کے لفظ ہیں امال ہی تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں یعنی جس طرح کے اعمال کرو گے اس طرح کے امال ہوں گے اس طرح کے حکمران ہوں گے تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے اور وہ ہمیں ملنی ہے فطرت جو ہے وہ قوموں کے اجتماعی جرم معاف نہیں کیا کرتی یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو حالات آگے آ رہے ہیں انتہائی ناگستا بے حالات ابھی اور ہم نے نیچے گرنا ہے کار مزلت کی گہرائیوں کی طرف ہم بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے اجتماعی توبہ نہیں کریں گے جب تک خیانت نہیں چھوڑیں گے اتنی دیر تک جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمتوں کی چھتڑیاں نہیں تنی جائیں گی جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامہ مال دیکھ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اس ملک کی مانگ میں رنگ بھرنے اور یہ وہ ملک ہے حضور نے فرمایا کہ ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اقبال نے بھی کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا دیش وہی ہے میرا دیس وہی, ہے میرا دیس وہی ہے تو یہ قیامت تک قائم رہے گا حضور کی نگاہوں کا فیضان اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے اور پاکستان انشاءاللہ اس دھرتی پر قیامت تک قائم رہے گا اللہ نے اس سے بہت سارے کام لینے ہیں اور جو ہے وہ غزوہ ہند بھی یہاں ہونا ہے انڈیا کو انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے کہ یہاں کے مجاہدوں نے اٹھ کر کے یہاں کی فوج نے اٹھ کے یہاں کی ملٹری نے لوگوں کی اعانت کے ساتھ اٹھ کے جا کے انڈیا کو کیپچر کرنا ہے پھر بیت المقدس میں جا کے اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرانا ہے یہ ملے پھر اساکر امام مہدی میں شامل ہونے اور خلافت علا من حاج النبوت قائم ہونی ہے دوبارہ اور اقبال نے کہا آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک بزم میں گل کی ہم نفس باد سبا ہو جائے گی شبن مفشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداشت نہ ہو جائے گی آسماں سہر کے نور سے ہوگا آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے ان شاء اللہ ہونا یہ مقدس دھرتی ہے پاکستان کے ساتھ جو لوگ خیانت کرتے ہیں چاہے وہ حکومت کے ایوانوں میں ہیں چاہے جو عوام کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پگھلا کے رکھ دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلا دیا جاتا ہے یہ مقدس دھرتی ہے جس نے اس دھرتی کے ساتھ بے وفائی کی اللہ اسے سخت کوشش کرے گا اور اس کو پگھلا کے رکھ دے گا پچھلے دن پاکستان کا ایک فوجی بارڈر کراس کر گیا اور انڈیا میں چلا گیا وہاں ایک سکھ فیملی انہوں نے پکڑ لی اور اپنے گھر جا کے قید کر دیا موقع رات کا تھا انہوں نے صبح ملٹری کو دینا تھا اور سمجھا کہ یہ سمگلر ہے جب رات کا پچھلا پہر ہوا ایک بوڑھی خاتون ان کے دروازے کی کھڑکی پہ آئی جہاں وہ شخص قید تھا گھر کے کمرے میں اور بڑے غصے سے کہا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو وہ فوجی جوان کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے پاکستان تم نے کب بنایا تھا اور دوسری بات یہ ہے میں سمگلر نہیں ہوں میں فوجی ہوں تو جب اس نے کہا نا کہ تم نے پاکستان کب بنایا تھا تم تو سکھوں نے پاکستان اجاڑا تھا تم نے تو جو ہے وہ آنے والے کافلوں کو لوٹا تھا کرپانوں کی نوک پہ بچے چڑھا کے پٹک کے زمین پہ مارے تھے وہ دردناک کہانی کتنی کہانی ہے جب ماں کی گود سے بچے چھینے جاتے اور کرپان پہ چڑھائے جاتے اور پٹک کے زمین پہ مارے جاتے بچے کا پیٹ پھٹتا اور ماں کیا کہتی پاکستان کا مطلب کیا لایا آج وہ ماں تڑپ رہی ہوگی 63 سال ہو گئے ہیں ہم نے وطن اس لیے بنایا تھا کہ یہاں گنڈوں کا راج ہو ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں لٹیروں کا بسرا ہو ملک اس لیے بنایا تھا چند لوگوں کی چراگا بن جائے آج ملک کی حالت یہ ہے اگر ایک آدمی اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے تین گھنٹے کے بعد فون آتا ہے بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جا کیا تقدیر نے اس لیے چند تھے تن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے کیا اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا اس لیے اس وطن کی مانگ میں اپنے خون سے لوگوں نے رنگ بھرا تھا سبز حلالی پرچم پہ اپنی زندگیاں اور اپنی ممتہ بری گودیاں ماؤ نے اس لیے ن چھاور کی تھی ہم ان کہانیوں کو نہیں بھول سکتے جب دس لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس ملک کی آبرو کے لیے قربان ہو گئے تھے ایک کروڑ آدمی نے ہجرت کی تھی یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے دس لاکھ لوگ اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ اس وطن کی مانگ میں رنگ بھرنے کے لیے اس کے خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ پڑھو بڑی دلدوز اور بڑی دردناک تاریخ ہے لیکن آج لوگوں نے اس کو اپنی چراغا بنا کے رکھ لیا ہے انہیں سخت سزائیں ملے گی اللہ کے کہہر و غذب کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس ملک کے ساتھ بے وفائی کر رہے تو کہا تم سکھوں نے تو ملک کو تھا تم نے تو بچے ماؤں کی گودوں سے چھینے تھے اور کرپان کی نوکوں پہ چڑھائے تھے اور تم نے بچوں کو فرش پہ پٹک کے مار کے ان کے پیڑ توڑے تھے اور ان کی ہڈیاں توڑی تھیں اور ٹرینیں جلائی تھی تم نے تم نے کہا پاکستان بنایا تھا تو اس نے کہا کہ میں سکھ نہیں ہوں میں وہ بد نصیب عورتیں جو ان ایام میں سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی ان میں سے ایک بد نصیب خاتون میں بھی ہوں اور بدقسمتی سے ان کے بیٹوں کی ماں ہوں پاکستان سے بے وفائی نہ کرنا سنو اس خاتون نے کیا کہا اس نے کہا پاکستان سے بے وفائی نہ کرنا پاکستان اتنی مقدس دھرتی ہے کہ میرے پوتروں کو جب بخار آتا ہے نا تو میں پاکستان کا نام لے کے دم کرتی ہوں اللہ شفاہ دے دیتا اتنا مقدس جو ہے یہ خطہ ہے اتنا مقدس خطہ ہے اور حضور کی نگاہیں اور حضور علیہ السلام کی کرم نوازیوں کا نور اس ملک کو حاصل ہے تو انشاءاللہ یہ ملک مٹے گا نہیں یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے یہ ملک سے وجود میں آیا تھا اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا مشکل حالات قوموں پہ آتے رہتے ہیں اس وقت ہمارے اوپر مشکل حالات ہیں زمینی آسمانی بلائیں ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور حکمران جو ہیں وہ جیسے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے اور یہ ہماری مالیوں کی سزا ہے اللہ نے پاکستان کے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر اور پاکستان کی زمین کی کوہ کے اندر بڑا کچھ رکھا ہوا ہے یہ پچھلے دن ڈاکٹر سمر کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نوائی وقت کے اندر چھپا تھا بیان اس نے کہا کہ پاکستان کے پہاڑوں کی کوکھ میں اتنے بادنیات موجود ہے اگر اس کی بجلی بنائیں اور پورے ملک کو سپلائی کریں پانچ سو سال تک ختم ہی نہ ہو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے اس ملک کو لیکن یہ ہماری بدامالیوں کی وجہ سے آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اللہ اس وطن کو امن دے تو بات کر رہا تھا کہ اس ملک کی بنیاد اس دو قومی نظریے پہ ہے تو ابو لاہب سے تعلق ختم لگتا رشتے میں چچا ہے لیکن حضرت سلمان کو پکڑ کے سینے سے لگایا اللہ اکبر حضور نے جب اپنا خان کرم پھیلایا نا اور دعوت دین دی دیکھیے یہ برادری کیسے بنتی ہے قومیت کیسے بنتی ہے وطن کی مٹی سے نہیں بنتی قومیت کی احساس دیکھیے عرب میں کالے رنگ کا شخص ہے جس کا نام ہے اسود اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں حجر اسود کو حجر اسود اس لیے کہتے ہیں سیاہ رنگت کا ہے حضرت اسود اللہ اکبر جب اسلام کا نور چمکا نہ تو اسود نامی یہ غلام حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا رنگ کا کالا ذات کا غلام کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں اور عرب میں یہ اونچ نیچ بہت ساری تھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا جنت کی بشارہ دی جا سکتی تھی دوزخ سے چھٹکارے کا مجدہ سنایا جا سکتا تھا لیکن حکمت والے نبی نے کیا جواب دیا پوچھا حضور اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا اللہ حکم جو انہیں ملا ہے وہی تمہیں ملے گا جس سپ میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی سپ میں تو کھڑا ہوگا اور اگر تہلے آ جائے وہ بعد میں آئیں کوئی طاقت نہیں ہے جو تجھ کو آگے سے اٹھا کے پیچھے کر دے اس نے کہا مجھے تو کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر اسلام مجھے عزت نفس اتنی دیتا ہے تو پھر آپ ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے اقبال کہتا ہے فارو کو ابو شود وہ کہتے ہیں اسود توحید کے فیضان سے گوری رنگت والوں کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے۔ تقوی کی بنیاد پہ قوم ماضی وجود میں آتی ہے رنگ و نسل کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے وہ صرف مار اور پہچان کے لیے یہ جو چودھری کمنی کا تصور ہے یہ ہندو معاشرے کا سسٹم ہے جو ابھی تک ہمارے اندر سے نکلا نہیں ہے اسلام اس کی کتن نفی کرتا ہے حضور نے جو ہے وہ حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا میں ان نسلی تفاقت کو آج اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں اور عقا کریم نے سب ان تفاقوں کو ختم کر دیا اور ان اکرمکم ان اس بنیاد کو قائم کیا یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے اور یہ اسلام کی قومیت کی اساس ہے اگر یہ نہیں ہے تو اسلام کی روئی نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سے ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو یہ ہے اسلام کی اساس اور یہ ہے اسلام کی بنیاد اب یہاں اقبال کا تھوڑا سا لہجہ دیکھ لے بات لمبی ہو رہی ہے اقبال نے جو دلائل دی ہے نا اس پہ کہ دو قومی نظریہ اس کی بنیاد وطن کی مٹی نہیں ہے حضور کی ذات ہے تو وہاں اقبال کا انداز دیکھیے وہ کہتے ہے دل بحبوب حجازی بس تعیم دل ب محبوب حجازی بس تائم زی جہت با یکگر پے وسطم حضور جو حجاز کے محبوب ہیں محبوب حجازی سے ہمارا دل جڑا ہوا ہے اور ہم اس وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں چ گلے سد برگ مارا بو یس او کے جانے این نظاموں او یس یہ گٹے کا پھول دیکھے سے گلے سد برگ کہتے ادبی زبان میں سو پتیاں ہوتی ہیں اس پھول کی پتیاں سو ہیں لیکن ہر پتی سے خوشبو ایک ہی آتی ہے کہا کوئی عرب کا کوئی عجم کا کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا لیکن سب سے خوشبو محمدی ہی آئے گی یہ ہے قومیت کی احساس یہ ہے قومیت کی بنیاد ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوش کو تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے اور یہی پاکستان کی لا الہ الا اللہ کے رشتے سے لوگ جڑے اور دنیا کے کونے کونے سے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور یہ قومیت کی بنیاد ہے اور یہ قومیت کی احساس ہے اور اسی احساس اور اسی بنیاد کو ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے آج جہاں پاکستان کو توڑنے کی اور سازشیں کی جا رہی ہیں اور دیدہ اور نادیدہ ہاتھ جو ہے اس کے لیے پوری قوت کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ایک حصی انداز اور غیر حصی انداز یہ بھی ہے کہ جو ہے پاکستان کے نظریے کو کمزور کر دیا جائے اور آئے دن اس کے اوپر کلہاڑے چلائے جاتے ہیں پاکستان کا نظریہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ ملک ماض وجود میں آیا تھا اور قومیت کی وہ احساس اور قومیت کی وہ بنیاد ہی اس پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے ہم نے اس فکر کو اپنی نسلوں کے اندر بھی منتقل کرنا ہے اور اس سوچ کو اپنے جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو بھی آگے پہنچانا ہے اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے اس ملک کو امن کا نور نصیب کرے ملک کے طول و عرض کے اندر مختلف آفتیں اذیتیں اور مصیبتیں جس طرح سے اتر چکی ہیں اس کے لیے ہم نے ہاتھ بٹانا ہے مدد کرنی ہے اور ملک کی مانگ کے اندر رنگ برنا ہے اس ملک کی حفاظت اپنے جانوں دل سے کرنی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ابھی انشاءاللہ پاکستان زندہ باد ریلی کہنے کہا دے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس فائش کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نگ مفائش کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نگ مفائش کے اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آپ تم سے ارفتاب ارفتاب ایسا ہے اس زمین کا ہر ضرع آفتاب تم سے ہے یہ فضا تمہاری ہے بہروبر تمہارے ہیں کہ, کشا کہ چمن تمہارا ہے تم ہو تمہوں نغمفائش کے اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا ضب کو اپنا میرے کارواں جانو وقت کے دیروں میں اپنا آپ پہچانو یہ وطن تمہارا ہے تم تمہوں باس واعص کے چمن تمہارا ہے تم ہو نگر مفاش کے یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت اس چمن میں تم سب ہو برگوبار کی صورت دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگوں یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگوں یہ وطن تمہارا ہے تم ہو باس باعث اس کے چمن تمہارا ہے تم ہو نگر مخائش کے میرے میر ہم تھے روح کارواں تم ہو ہم تو صرف انواں تھے اصل داستاں تم ہو نفرتوں کے دروازے دیر رکھنا کس کے پر چم کو سربلندی رکھنا یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس وائس کے من من تمہارا ہے تم ہو نگر مخائش کے اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے بر تمہارے ہیں کہ کے یہ کش گزر تمہارے ہیں یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث یہ چمن تمہارا ہے مفاش کے اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم و ز نہ آپ پہچانو یہ وطن تمہارا ہے ہو پاس فائش کے یہ چمن تمہارا ہے ہو نگر مفائش کے یہ زمین مقدس ہے کے پیار کی سورت اس چمن میں تم سب ہو برگو بار کی صورت دیکھنا گوانامتی دودتے یقین لوگ یہ مت اور تم امین لوگو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نگ مش کے یہ وطن تمہارا ہے